بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ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 وقالت اليهود ليست النصارى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى وکل لَا شو نلکلین کل فالله يحكم بينهم يوم فيما كانوا فيه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ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 یہودی اور عیسائیوں کی صفت بد کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہی بس جنت میں جائیں گے اگر یہ اپنے کال میں سچے ہیں تو کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے پھر اللہ رب العزت نے ایک بات کہی جو بہت ہی قابل غور ہے کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا من اسلم وجہ اللہ جنت میں تو وہی وہ جائے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا اپنے آپ کو اللہ کا متیع بنا لیا جیسے اللہ نے کہا ویسے ماننے لگ گیا اور نیکی بھی کرنے والا ہے اللہ کی بات ماننے والا ہے تو ایسا بندہ صرف جنت میں جائے گا اس آیا مبارکہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کا دار و مدار کس پہ ہے ایمان اور نیک اعمال پر پیچھے بھی اس طرح کی ایک قائد گزری تھی کہ انَََّین آمن ودینا وََابین آخر و عامل صُالحََََََََََ فل اجرم وب ون اللہ نے فرمایا تھا بے شك جو ایمان لائے جو یہودی ہوئے ایسائی ہوئے یا بے دین ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا من آمانا جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل نیک کرے گا یہی لوگ کامیاب ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وم عطی مومن قدا عمل حاطف الرجات اللہ جو اللہ کے پاس مومن بن کے آئے گا عمل نیک کرے گا تو یہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے بلند درجے ہیں تو اس آیا مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کے متعلق یا اپنے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ جنتی ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ کرنا غلط ہے اللہ فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں اس کے باوجود دونوں اللہ کی ہی کتاب پڑھتے ہیں اس کے باوجود اپنے اپنے فرقے میں اپنے اپنے گروہ میں اپنے اپنے مذہب میں اتنے پختہ ہو چکے ہیں اتنا ان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں جس کتاب کی یہ تلاوت کرتے ہیں یا جس دین پر یہ ہیں وہ دین کچھ بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں ان کی اسی طرح کی باتیں ہیں پڑھتے کتاب ہیں لیکن ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں فرمایا وقالو اور انہوں نے کہا لیں یتخل جنت ہارگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے اللہ مگر من جو کوئی ہے یہودی یا عیسائی تل کا یہ امانی یہم ان کی خواہشیں ہیں ان کے باطل خیالات ہیں کہہ دیجئے ہاتھ تو تم لاؤ برہانہ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اگر تم اپنے اسکول میں سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو بلا کیوں نہیں من اسلامہ جس نے جھکا دیا وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے واہ ہوا محسن اور نیکی کرنے والا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار موتی بنا لیا فلاں ہو تو اسی کے لیے اجر ہے اس کا ان رب بھی اس کے رب کے پاس ولا خوفن اور نہ خوف ہوگا ان پر ولاحم یاسنون اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے وقا علاطہ اور کہا یہودیوں نے لئی ست نہیں ہے عیسائی شے ان کسی بھی دین پر اور عیسائیوں نے بھی کہہ دیا کہ لئی صدیود نہیں ہے یہودی علاشۂ کسی بھی دین پر وہ یتلون الکتاب حالاں کہ وہ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے اللہ کی کتاب ہیں عیسائی بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں یہودی بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے باوجود ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ کسی دین پر ہی نہیں کدا کا اسی طرح قال اللہ ددینہ کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے مسل ہی مثل ان کے قول کی ف اللہ پس اللہ ہی کہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القیمت قیامت کے دن فیما اس چیز میں جس میں تھے یہ یکختفون اختلاف کرتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس چیز کے متعلق یہ دنیا میرا کے اختلاف کرتے ہیں قیامت والے دن ہی میں ان کے درمیان فیصلہ فرماؤں گا و آخردا و الحمد رب العالم